الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہایت رحم والا ہے فلمسلاتی عرفہ اور قسم ہے چھوڑی گئی ہواؤں کی عرفہ عرف کے مطابق معمول کے مطابق فل آصفاتی اصفاس توڑنے والی یا تیز و تند ہوا کی کسما جو تیز چلنے والی ہے بننا شراتی نشرہ اور پھیلا دینے والیوں کی کسم نشرا جو پھیلا دینے والے ہیں عذر کر جدا جدا کر زکر عزر کے لیے اور نذرا یا ڈرانے کے لیے اندونا بے شک صرف اور صرف یقیناً ادھونا جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو واقع ہونے والا ہے ادھر السماء اور جب آسمان پوری جدھاڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا وہ الجبال اور جب پہاڑ نصیفت ریزا ریزا کر دیے جائیں گے یا اڑا دیے جائیں گے وہ ادھر رسولو اور جب رسول تقیطت مؤخر مقررہ وقت تک مؤخر کیے جائیں گے یا تاخیر کی جائے گی ل یومنجد کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا یا بدھر رسول ابٹی اور جب رسول وقت پر جمع کیے جائیں گے لئی یومن الجدت کس دن کے لیے وہ تاخیر کی گئی لی یوم فیصلے کے دن کے لیے وَمَا ادلا کا اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو ماں یوم الفصل فیصلے کا دن کیا ہے بین ہلاکت ہے یوم اس دن بالمقدبین جٹلانے والوں کے لیے علمکن الین کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلو کو ثم نطب الرحم الآخرین پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے ہیں الآخرین دوسروں کو کدالی کا اسی طرح نفعل بالمجرمین ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ ہلاکت ہے یوم اس والوں کے لیے اس کو بنایا مضبوط جائے قرار میں الا قدر معلوم, ایک معلوم اندارے تک اندازہ کرنے والے یوم المقدین ہلاکت جتلانے والوں کے لیے علم نج الربا کی خاتہ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو خواتہ جمع کرنے والی اکٹھا کرنے والی احیاء و امواتا زندوں کو اور مردوں کو و جعلنا کیا رواسی شام خاتن اور ہم نے برائے اس میں پہاڑ بلند و بالا و اسطین اور ہم نے پلایا تم کو ماءن فراتا پانی میٹھا ویلن ہلاکت ہے یوم ایزن اس دن للمقذبین جتلانے والوں کے لئے انتلقو الى ما کنتم بھی تکذبون انتلقو جلو الى اس چیز کی طرف ما کنتم بھی تکذبون جس کو تم جتلاتے تھے انتلقو جلو الى دلن ایسے سائے کی طرف بیس سلاس شعب جو تین شاقوں والا ہے لا دلیل نہ سایا کرنے والا ولا یبنی من اللہب اور نہ کی پید کرنے والا شعلے سے انہا ترمی بی شرارن کل قصر وہ ٹھینکے گی بی شرارن شرارے شعلے کل قصر محل جیسے یعنی بڑے بڑے کہاں نہ ہو گویا کہ وہ جی مال نتن ہیں سفرن زرد ہے یوم اس دن دلمقردین جٹلانے والوں کے لیے ہاں دا یوم یہ دن ہے لا انتقوم کہ وہ نہیں بولیں گے ولازن اور نہیں اجازت دی جائے گی انہیں فیات کہ وہ قدر پیش کریں ہلاکت ہے, دن دن ہے تمہارے کو کو لیے کوئی خفیہ تدبیر فقی دون بس تدبیر کرو میرے ساتھ یوم دنقد بین ہلاکت ہے اس دن جتلانے والوں کے لیے ان دل متقینہ بے شک پرہیزگار لوگ فی دلال فی سایوں میں ہوں گے وہ ریون اور چشموں میں وہ اور پھلوں میں بھی ہوں جس قسم سے وہ چاہیں گے پلو کھاؤ اور اور پیو ہری ہنسی خوشی یا مزے سے کن تم تعملون اس وجہ سے جو تم کرتے تھے انا کلال بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہے مستن والوں کے لیے کلو کھاؤ و تبتعلو اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑا ان مجرم بے شک تم مجرم ہو وہ ہلاکت ہے یومقد بین جتلانے والوں کے لیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ہے کہ رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے جب انہیں کہا جاتا ہے جھکو تو وہ جھکتے نہیں وہی نوئی یوم اور ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے ادی چن پیدا ہوئی پھر اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے